برحمن الرحمہ الحمۃ اللہ و رحمت علیہ, علیہ وحمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ کچھ ہمارے سلسلہ کردار دعوت شرمی درخت نمبر پانچ سو بائیس ابلی ایک سو چونسٹھ ہے پانچ سو بائیشروس ابھی تک دروس کی درست تعداد اور ایک سو چونسٹھ جو ہے اوراد ہتیہ کا درسم ایک سو چونسٹھ یا ہمارے حسمل گبار میں اس کے سول میں سرم کلو سو پچاس لا اللہ لا لال اللہ کے اندر پیراگراف نمبر پندرہ ہیں تو آنے والے جو ایک درس اس پیراگراف کے تو جرمے ہیں پر نمبر پندرہ ہے سبحانہ ذل ذتی ولازمت ولخرت ولحبتی ولجلال ولجمال ولکمال ولبقائے و ثنا ولا ومائے والجبروت وبر اس مقدس پیرگراف کی توضیع چلیں گے ہاں جی؟ تو سبحانہ ذل ذتی ولازمتی ول قدرتی تو سبحانہ کے مانا نے پہلے پڑھ لیا ہے پاک و پاکزا ہر اے و نقص و ذوف و نعتوانی سے سبحانہ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی پاک و پاکزہ ہے ہر اے و نقص ذوف ناتوانی کمزوریوں سے پاک ہو پاکیزہ ذا ذات سبحانہ پاک و پاکیزہ ذا ذات ہے اور ساتھ ہی وہ پاک پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ ذلعزتی ونعزمتی و القدرت وحبت بھی ہے تو زی کے معنی مالک صاحب والا اس کے جمع زبو آتا ہے سبحانہ سبحانا ذلعزت الحمدللہ سبحانہ سبحان نازلعزتی العزت عزا یا عزو عزتَََََََََََََََََ و عزازتن عزیز ہونا قوی ہونا عزیز ہونا اور قوی ہونا یہ دو معنع كے المنشد لغنى سمجھے اور ذیلعزتی عزت والا صاحب عزت اور یہ ترجمہ جو ہے اور ولازمت یہ تجمہ لکھا ہے اس میں عزت یعنی اب تجمہ کیا ہو جائے گا ذی کے معنی والا ہے صاحب کے معنی میں عزت کے معنی عزیز ہونا قوی ہونا تو زل عزت یعنی کہ عزت والا صاحب عزت یہ معنی ولازمتی <تصفيق> عظمت والا بزرگی والا یہ علامہ بشیر کے اور انص الصابر صاحب کے دونوں نے یہ تجمہ عظمت یعنی عظمت والا بزرگی والا دونوں نے ترجمہ کیا ذوالعظمت اب کیا ہو جائے گا چونکہ اب یہ زو تمام الفاظ سے داخل ہے چونکہ یہ عطف ہوگا سب عزت پہ تو سب پر گویا کہ ذی کا لفظ سب پہ داخل ہے یعنی عزت صاحب عظمت صاحب قدرت صاحب ہے بت یوں من لگا اور عظمت یعنی بڑائی شان والا ہاں جی حضلعظمت کے بن جائے گا بڑائی شان والا یہ القام وشل جدید میں یہ معنی کیا ہے قدرتی ہاں یعنی ذوال قدرتی قدرت والا طاقت والا یہ القاموس وسل جدید میں لکھا ہے اور یہ جو ہے عظمت کا تجمہ ہو گیا ہے ہاں عظمت کے معنیٰ ذلعظمت یعنی والا عظمت تو عظمت, عظمت, عظمت والا بزرگی والا اور ذوالعظمت ہو جائے گا بڑائی شان والا تو مانا ہے ول قدرتی قدرت والا طاقت والا القام جیسے لکھے ولحیب ہیبت دبدبا یہ تجمہ ججم اللہ عنس و صابر صاحب علامہ شیر کے تجمہ سے یہ تجمہ لکھا ہوا ہے ہیبت کی معنی ہیبت اور ہیبت بھی اتنی ہے لے دبدبا شان شوکت کی معنی الحیبت مہان و محاوطََ اس کے معنی ڈر روب وقار و عظمت ہاں جی القام و سلجدید نے یہ معنی کیا ہے اور ہیبت کے کی معنی کیا ہے وہ محبت کے معنی ڈھر کے معنی ہے روب ڈر روب کے معنی میں دوسرا معنی ہے وقار اور عظمت کے معنی میں تو ولحیبت یہاں پر وقار اور عظمت کے معنیٰ زیادہ دور سے ولحیبت و جلال جل یا جلو جلال ہیں ہاں جی اس کے معنی عظیم المرتبت ہونا بڑا ہونا جلال کے جلا جلال جل جلالتمن الغل میں لکھا عظیم المرتبت ہونا بڑا ہونا جلال عظمت القام و سدید نے معنی کیا تو ذوال جلال کا عمل میں کم گیا لفظ یہ سب اطف عزت پہ تو زو ادھر بھی داخل ہے تو ذوال جلال یعنی عظیم المرتبت و واقار والی ذات جلالہ تحشان والے ذات ہاں جی تو یہ معنیٰ تو جی سب کا لغوی معنیٰ سے بندہ کے لیے اس میں نے اشراء لکھا ہے ذل جلالی ہاں جی عظیم المرتبت ہونا بڑا ہونا جلالتُن کو عظمت کے لکھا ہے تو ذل جلال یعنی عظیم المرتبت و وقار والی ذات اور جلالتِ شان والی ذات ہاں جی آگے ولجمالی ضول جلالی ولجمالی ہاں جی جمال جو الجلال جمال یہاں بھی جو داخل ہے و جمال جمال والا اور جمال ان حسن معنی کیا ہے جمیل بھی اسی سے حسین یعنی حسن سلوک جمیل کے بعد احسان عمدہ خوب یہ سب القموس و سلجد معنی کیا ہے جمیل کا اسی جمال سے ولجمال یعنی ہر قسم کی حسن خوبی والی ذات اور جمال یعنی ہر قسم کی حسن و خوبی والکمال کملا یکملو کمال پورا ہونا مکمل ہونا میں یہ معنی ہے تو یہ ذوق الس پر بھی داخل ہے کیونکہ سب پر سب کاتف و العزت پر ذیلعزت عزت پر ہیں تو دوستوں کمال یعنی کمالات والا سا کمالات یعنی یعنی ہر قسم کی ہر قسم کی کمالات و اچھی اوصاف و خوبیوں سے متصف ذات یعنی کمالات کمالات یعنی ہر قسم کی کمالات و اچھی اوصاف و خوبیوں سے متصف ذات والکماض کمال کی منوجائے وبقا ہمیشہ باقی رہنے والا یہ تجمہ صاحب صاحب نے وہ ثناء تعریف مدح شکریہ القاموس جدید مانا کہ ثنا کے مان تعریف مداح کے مانے اور یہ آتا پھر اسی عزت پہ چل وہ تاریخ مدا شرہ جس ثنا لائق تاریخ سزاوار تعریف و مداح ثنا ثنا کی میں تعریف مدہ تو یہ آتا ہے اسی ذیل عزت پہ تو یہاں جسے سنا ہو جائے گا تو ثنا ہو جائے تو لائق تعریف سزاوار تعریف و مداح یہ من ہو جائے <تصحیح> چونکہ اللہ تعالیٰ نو صفات جمالی و جلالی و کمالی سے بطور ملا متصف ہے یعنی yani ہر قسم کے اچھے ہاں جی صفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات بطور مللق متصف ہے ان میں کسی بھی اچھی صفات میں کوئی کمی نہیں ہے لہذا بلا شک و شبہ ایسی ذات پات مد و تعریف کے ہر صورت میں حقدار و سزاوار و لائق ہے یہ اللہ کی ذات ہر قسم کے کمالات سے بطور مدلاق جو ملنگ متصف ہے لہذا بلا شخ شبہ ایسی ذات پاک مدح و تعریف کی ہر صورت میں حقدار و سزاوار لائق پھر آگے آتا ہے وہ ضیاع یعنی وز ضیاء ہوتا ہے روشنی نوعی اس کے معنی بنداخی نے جو لکھا ہے زا آ یا زو ذو ان و روشن ہونا القامن سے میں لکھا ہے زا آ یاضو ظو ان وضی روشن ہونا القامن سے تو جی ضیاء یعنی روشنی والا روشن و منور ذات جو خود بھی روشن شراپا نور ہے اور دوسروں یعنی پوری کائنات کو بھی روشن و منور کرنے والا ذات ذات بابرکت اللہ ہی کی ذات اس میں تو شکنی ہے تو ضیاء ہاں جی روشنی والا روشن منور ذات جو تو ضیاء منی بنجا جو خود بھی روشن و سراپا نور ہے اور دوسروں یعنی پوری کائنات کو بھی روشن و منور کرنے والا ذات تے بابرکت اللہ ہی کے ساتھ ہے. اگر سورج ہاں جی روشن ہے اور دنیا کو روشن کرتا ہے چاند اور ستارے و سیارے روشن ہیں اور ہمیں روشنی باغتی ہے تو یہ سب اللہ صاحب صاحب و مالک ضیاء ذات اقدس کی برکت و تو پھیلتے ہیں ہے تو قرآن پاک و دیگر آسمانی کتب میں جو ہے نور و ہدایت دیگر قرآن و پاک و دیگر آسمانی کتب جو ہے نور و ہدایت گر ہیں اور انبیاء و اولیاء کرام آئمۂوۃ علیہ السلام کے ذوات جو ہیں صاحب انوار ہیں یہ لوگ ان سے لوگوں کو نور ملتے احداج ملتے ہیں اور نور ہدایت سے نو بشر کو منور کرنے والے ہیں تو ان سب کے یہ مانوی نور بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے ان انبیاء اولیاء ہاں جی ہاں جی ان سب کے یہ جو مانوی نور ہے جس کے جیسے بشر کو ظلمتوں سے ہدایت کے جانب لے کے آتے ہیں جن ہاں گمراہی کی تارکیوں سے نور احداط کی طرف لے کے آتے ہیں تو ان سب کے یہ معنوی نور بھی اللہ ہی کا عطا کردہ ہے اور پاک ذات کے نور و ضیاع سے منور و روشن ہے ہاں جی اور اللہ پاک چنانچہ قرآن میں ہے نورنٰ نور, نور اللہ دلّاء علیہ ہی ی شاہ یہ نور آج نمبر پینتیس ہے اللہ نور ہی نور و ضیاء ضیاء ہے جسے چاہے اپنے نور کی جانب ہداس فرماتا ہے تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے اپنے اس نور کی طرف اللہ نے ہدایت فرمایا ہاں تو یہ مختصر جو ہے اس کے الفاظ کی توضیح ہے اس کے بعد آگے آتے ہیں ولٰ نعمت الگمن نعمت یہ جمع کا ال جو ہے جی ال جو ہے الائی کا وال و لائی ہاں جی کی جمع ہے یہ سب جو ہے اعلیٰ المنج لغت میں لکھا ہے ون نامہ جمَ انعم ورنہ بابرکت ہاتھ کے معنی کے نوما جو ہے نامہ کی جمع انعم و نوما آتا ہے بابرکت ہاتھ ورنم احسان رزق وغیرہ کا انعام جو تمہارے اوپر ہو نعمت سے مراد کیا ہے احسان رزق وغیرہ کا انعام جو تمہارے اوپر ہو اللہ کی طرف سے المنجل ہوگا تو جن نعمات جو شروع سے آخر تک تب پذی داخل ہے اللہ تعالیٰ جن نعمہ ہیں تو احسان کرنے والا رض عطا کرنے والا یوں بن جائے گا ہر قسم کی نعمتوں کا مالک جن نعمتی یہ معنی بن جائے گا جن نامہ ہر قسم کی نعمتوں کا مالک احسان کرنے والا رطا کرنے والا ہر ان کی نعمتوں کا مالک عشرا کی بندہ لکھا ہے تو سابات یعنی ہر قسم کی نعمتوں اور انعامات سے نوازنے والا ذات پاک ہاں جی تو یوں بن جائے گا جن تو یہ ذن نے آگے ولکبریا کبریا کے معنی بزرگی عظمت المنج لغد میں لکھا ہے ہاں جی الکبریا کبر و بڑائی آن شان تکبر القاموں سے جدید میں یہ معنی کے ہیں تو ذل کبریاء اللہ کے بارے میں جب آیا تو بڑائی والا عظمت و بزرگی والا صاحب عظمت و بزرگی ہاں جی یہ معنی بنیں گے اللہ کے بارے میں اللہ ذل کے بریا ہے یعنی صاحب بڑائی والا اللہ بڑائی والا عظمت و بزرگی والا صاحب عظمت و بزرگی معنی بن جائے گا آخر میں ولجورود تو الجورود یہ لب جو ہے ہاں جی روت بھی پڑھا ہے جب رود بھی پڑھا ہے جاوارود بھی پڑھا ہے کئی طریقے سے پڑھا اس لفظ کو لغات کی کتابوں میں المنج میں یہ سارے اور اس کا معنی کیا ہے قدرت طاقت عظمت جب عرد کی معنی قدرت طاقت عظمت المنج جو عربی مشہور ہے تو قرآن حقائق کی روشنی میں اس حقیقت میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اللہ ہی اس کائنات میں حقیقت بڑائی و عظمت و بزرگی والا ذات ہے اس میں کوئی شک شعبہ کی گنجائش نہیں اللہ ہی صاحب و مالک قدرت و طاقت و عظمت و شان و دبدبا دو کا مالک ہے کیونکہ اس عظیم کائنات کی جس کے حدود سے ہم مکمل ناولت و جاہل ہیں اللہ کی ذات اقدس ہاں جی اس عظیم کائنات کا اللہ کی ذات اقدس جو ہے اس عظیم کائنات کا خالق و مالک و حاکم و رازق و رب ہے ہاں جی, اس میں ہمیں کوئی کی گنجائش نہیں اور اس پوری کائنات پر ہیں جی حقیقت میں حکومت و اقتدار شرکت غیر اللہ ہی کی ہے لہذا بلا شک و شبہ جی ذات اقدس دل کے یعنی بڑائی عظمت و بزرگی والی ذات ہے یعنی لہذا شک و شبہ جو ہے اللہ ہی کی ذات اقدس ہے ذل کے یعنی بڑائی عظمت والی ذات ہے اللہ ہی کی ذات اور ذل جبرود بھی ہے یعنی صاحب قدرت طاقت عظمت و دبدبا کے مالک بھی ہیں تو یہ مختصر جو ہے اس دعا کی لغات کی تشریح ہو گئی ہاں یعنی بغیا جو ہے ترجمہ وغیرہ تو جی ہم کل کے درس میں آپ لوگوں کو لیکن غالب اس کا صرف مختصر ایک ترجمہ ہے اس میں عبارت کا لیکن ہمارے پاس ٹائم جو ہے تھوڑا کم ہے لہٰذا اس ترجمے کو ہم کل کی درخت میں آپ کو دوبارہ بتا دیں گے انشاءاللہ